لام الف اب دیکھیے لام الف دو طریقوں سے یہاں پر لکھا گیا ہے دیکھیے یہ پچھلے چاروں الفاظ جو الف کے ساتھ استعمال ہوئے ان چاروں کے اندر یہ خیال رہے کہ ان کو پڑھتے وقت واو درمیان میں محسوس نہ ہو اس پر جو سوال نمبر دو ہے وہ حضرت آپ دوہرائیے حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں دیکھیے جواب میں لکھا ہوا ہے حروف مستعلیہ سات ہیں میٹھے میٹھے اس کامی بھائیوں بے شک مسافروں کی دعا قبول ہے اور پھر رائے خداجل کا مسافر ہو اور مزید آشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں دعا مانگی جائے وہ کیوں نہ قبول ہوگی قرآن پاک باق باق باق کے نور سے منور دلوق دلوق دلوق ہونے دلوق دلوق دلوق کے لیے تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے ]Yes. تلاوت, تلاوت سننے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغ الحمد اللہ رب المین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ, رسول اللہ آل کا کا حبیب اللہ صلاة والسلام وسلام علیہ نبی اللہ آل کا کا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قیت عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسکامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ اس وقت سلسلہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کو ملازہ فرما رہے ہیں اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تیسرا سلسلہ آپ ملائزہ کریں گے امید ہے کہ آپ نے مدنی قائدہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیا ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ کو قائد پڑھنے کے اندر بڑی آسانی ہوگی اور انتہائی سہل اور آسان انداز میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تجوید اور اس کے قواعد آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یاد کر لیں گے اب سبق نمبر دو جو ہمیں آج پڑھنا ہے وہ کھول لیجئے میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ پچھلا سبق حروف سے مرکبات کا ہم پڑھ چکے ہیں تو اس سبق کے اندر ہم نے تین مدنی پھول یہ یاد کیے تھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دوہرائی کچھ کر لیتے ہیں ہم نے جن مدنی پھولوں کے متعلق سوالات پڑھے اور سنے تھے اور ان شاء اس کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی وہ تھے حروف مستعلیہ کیا تھے حروف حروف تو یہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں جی حضرت حروف مستعلی سات ہیں سہان اللہ یہ بتائیے کہ سات حروف کون کون سے ہیں یہ کون بتائے گا آپ بتائیے دو دو دو <اللہر> اچھا ان کا مجموعہ کیا ہے آپ ان کا مجموعہ اچھا حروف مستالیہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے آپ بتائیے حروف مستلیہ کو ہر حالت میں کوئی یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے اللہ تو میں آپ نے دوہرا دیتا ہوں ان شاء اللہ آپ اسکرین پر مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے دیکھ سکیں گے ہم نے پچھلے سبق میں یہ سیکھا تھا کہ حروف مستعیہ سات ہیں حروف ہیں مستع ان کا مجموعہ ہے خل سن, دو سن اب میں دہراتا ہوں خصوصا دن قرآن انہیں ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھنا ہے ان سات حروف کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھنا ہے اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بکیا اس کا سبق تھا اور جو مدنی پھول ہے یہ ہم شروع کرتے ہیں تو صفحہ نمبر تین کی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ ساتویں سطر سے ساتویں لائن سے ہمارا سبق ان شاء اللہ شروع ہوگا میرے ساتھ پڑھیے گا مدنی چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ پڑھیے آپ کے بچے ادھر ادھر کھیل رہے ہیں انہیں بھی بلا لیجیے ان پڑھنے کی سادت مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لام کاف کاف کاف, کاف, کاف, کاف, کاف دیکھیے یہ ایک کاف موٹا ہے پور ہے دوسرا کاف باریکف کاف واؤ واؤ ہا واؤ وا میم واؤ میم واؤ با یا نون یا یا وا حمز واؤ یا ہمزا حمزا با ن تا تا تا یا تا آئن فو پا وا با لامبا با ہام با, با عین دال ہام دال کام نون خا فی حادی نون فاهم فاهم فين خوطا فين خوطا خوطا فا حمز تا تین ہین لام قاف کئی لام کم نون سون تا لام یا لام جین تا جین دال عین, خوبا عین بالام وائن بال وائن نون فا سین نون پا سی جیم نون تا جی نو تا تین حمزا لام شین حمزا لام کن تین شین میم سین شینا ری بین ریم ت ریم آئن شین رین شین آئن تین رین رام لام را کو درست کیجئے پڑھتے وقت زبان کی نوک کہاں لگے گی دانتوں کی نوک پر کہاں لگے گی نوک پر تو یہ کہ اسے پڑھتے وقت اس کی درست تلفظ کا خیال رکھیے رام لام لام راسبی وبارک وسلم تو آپ نے آج یہ جو بقیہ تختی تھی اسے پڑھا اب انشاءاللہ تبارک و تعالی باری باری ایک ایک فطر انشاءاللہ شاء سے پڑھتے ہیں جی تو حضرت آپ شروع فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لام کاؤ ویم واؤ اس کو مکمل پڑے گا نیم وا نیم وغیرہ جی آپ سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم با یا نون یا تا یامزا ہمارا آپ رقیم با تون تا ت جی آپ تھوڑا با آواز بولن انشاء اللہ باواز بلند پڑھیں گے تو سب کو آواز آئے گی ان شاء اللہ با, با, با حامین با عین دال عین با دال آل آل بسم اللہ یا ہیم نون اس کا شدہ پڑھی ہے سا نون ہین نون ف سبحان اللہ اب مہیم خ اس کے بعد والی جو ستر ہے وہ آپ تین تین الفاظ پڑھیے جی آزاد آپ سنگ اس میں ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ اس لفظ کے اندر کون سا ہر فوروپ پہ ہے تو اور آئن نہیں آپ نے دوبارہ کہی کون سا ہے تو ہی ہے عین حروف مستعلیہ نہیں کون سا حروف مستعلیہ ہے پا اور غین حروف مستعلیہ ہے یہاں غین نہیں ہے بلکہ کیا ہے آئین لہٰذا آئین حروف مستعلیہ نہیں ہے صرف کون سا ہے سبحان اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نون پا نین جین، سین، لام اللہ، سبحان اللہ کے بسم اللہ الرحمن رحمان اس میں حضور آپ سے سوال ہے آپ یہ فرمائیے کہ اس میں کون کون سے فروف عروف مستعلیہ ہیں قوف اور قوف. سبحان اللہ، آپ سنائیں گے بلاہ روشن روسیم یا وائم یا ریم ب راہ روشن روسیم ش س ری رن <sniffracippers> <عتم�> اللہ اللہ الحمدللہ آپ نے سب اسلامی بھائیوں نے بڑے اچھے انداز سے کوشش کی ہے سبق سنایا ہے اور حروف مستعلیہ کی ادائیگی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تو آج انشاءاللہ تبارک اللہ تبارہ جو مدنی پھول آپ نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر سبق نمبر ایک کو کھولئے صفحہ نمبر ایک سبق نمبر ایک اس میں چند حروف ایسے ہیں کہ جن جو یہ سمجھے کہ ان کے پور پڑھنے اور باریک پڑھنے میں فرق رکھنا ضروری ہے میں مثال دیتا ہوں انشاءاللہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اسکرین پر بھی اسے ملازہ کریں گے وہ بھی اسے پڑھیے آپ بھی اسے پڑھیے میں ان شاء اللہ ان کا فرق عرض کرتا ہوں پریئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو پہلا لفظ وہ ہے دیکھیے جو تیسرا لفظ ہے دیکھیے تا تا پڑھی آپ سب تا تا اور اسی طرح تا ت تا تا کس طرح پڑھ رہے ہیں باریک پڑھے کیا پڑھ رہے ہیں مل کے کہہ دیجیے اور تو کس میں سے حروف میں سے تو پڑدے پر بھی اسکرین پر بھی مدنی چینل کے ناظرین ملازہ کر رہے ہیں آپ بھی پڑھیے تا تو یو ہی لفظ ہے ہا پڑھیے آپ تو ہا ہ اور اسی طرح اسے حلق کے سمجھے کہ آ, درمیانی حلق سے زیادہ ہوگا لفظ اسے پڑھیں گے ہا اور یہ حلق کے اندر والے حصے سے زیادہ ہوگا ہا جسے عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حلوے والی ہا اور ہاتھی والی ہا ٹھیک ہے نا ان دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے ٹھیک ہے ہا اور ہا ہا ہا ہا اور تیسرا جو فرق ہے وہ پڑیے کیسے پڑ رہے ہیں کس میں سے کون سے حروف ہے اور کاف باریک پڑھا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے باریک امید ہے یہ تینوں کا فرق آپ کو سمجھ آ گیا آ گیا ہوگا ان کی خوب مشق کیجئے گا تاکہ آگے جو ہم تختیاں پڑھیں گے اس کے اندر ہمیں دقت نہ ہو اب اپنے سبق کو آپ ایک دوسرے کو دوہرائی کر لیں چند اور اسے دوہرائی فرما لیں اور ایک دوسرے وا ہاؤ خا میم یا وا یا نو یا تا ہم شی سلو وال اب ائیے درس فیضانِ سنت سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سولات والسلام یا رسول اللہ علی یا حبیب اللہ سلاۃ السلام علیکہ یا نبی اللہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسکامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین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 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے یہ کہا جز اللہ محمد ماہ اہلو ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے آپ بھی کہہ دیجیے جز اللہ فیضان سنت کے بعد فیضان بسم اللہ سے درس جاری تھا اور آپ نے یہ سنا تھا کہ مزارات اولیاء راحی اللہ تعالیٰ پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں التجائے سنی جاتی ہیں اور مرادیں بر آتی ہیں چنانچہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اکیس برس کے نوجوان تھے اس وقت کا واقعہ خود انہی کی زبانی ملازہ ہو چنانچہ فرماتے ہیں ستروی شریف ماہ فاخب ربی الاخر بارہ سو ہجری میں کہ فقیر کو اکیسواں سال تھا الا حضرت مصنف الوالد قدس والد الماجد و حضرت محب الرسول جناب مولانا مولوی محمد عبد القادر صاحب بدا یونی دامت برکاتم العالیہ کے ہمراہ رکاف حاضر بارگاہ بےکس پناہ حضور پرنور محبوب الہی نظام الحق بدین سلطان العولیا رضی اللہ تعالی انہو ہوا خج مقدسہ کے چار طرف مجالس باطلہ لہو و سرو گرم تھی شور و غوغا سے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی حضرات عالیات اپنے قلوب مطمئنہ کے ساتھ حاضر مبا اقدس ہو کر مشغول ہوئے اس فقیر بے توقیر نے حجوم شور و شر سے خاطر یعنی دل میں پریشانی پائی دروازہ متحرا پر کھڑے ہو کر حضرت سلطان الاولیاء رحمت اللہ عالیہ علیہ سے ارض کی کہ اے مولا غلام جس کے لیے حاضر ہوا یہ آوازیں اس میں خلل انداز ہیں لفظ یہی تھے یہ ان کے قریب بہرحال مضمون معروضہ یہی تھا یہ عرض کر کے بسم اللہ کہہ کر دہنا پاؤں دروازے حجرائے طاہرہ میں رکھا باؤ نے رب عزوجل وہ سب آوازیں دفاتن گم تھیں مجھے گمان ہوا کہ یہ لوگ خاموش ہو رہے پیچھے پھر کر دیکھا تو وہی بازار گرم تھا قدم کے رکھا تھا باہر ہٹایا پھر آوازوں کا وہی جوش پایا پھر بسم اللہ کہہ کر دہنا پاؤں اندر رکھا احمد اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی کان ٹھنڈے تھے اب معلوم ہوا کہ یہ مولاجل کا کرم اور حضرت سلطان العلیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور اس بندے ناچی چیز پر رحمت و معاونت ہے شکر گزار آیا اور حاضر مواد ہے عالیہ ہو کر مشغول رہا کوئی آواز سنائی نہ دی جب باہر آیا پھر وہی حال تھا کہ خانقاہ اقدس, اقدس کے باہر قیام گاہ تک پہنچنا دشوار ہوا فقیر نے یہ اپنے اوپر گزری ہوئی گزارش کی کہ اول تو وہ نعمت الہی عز وجل تھی اور رب ازل فرماتا ہے وہ اما بے نعمتی ربی کا وحد <فَحَدِّث> پارا تیس سورت الحیت نمبر گیارہ اپنے ربزوجل کی نعمتوں کو لوگوں سے خوب بیان کر ماں ہزا اس میں غلامہ نے اولیا کلام رحم اللہ تعالی کے لیے بشارت اور ممکنوں پر بلا و حسرت ہے الہی ازل صدقہ اپنے محبوبوں رضوان اللہ تعالیٰ علیم کا ہمیں دنیا و آخرت و قبر و حشر میں اپنے محبوبوں علیہم الرضوان کے برکات بے پایا سے بحرمن فرما سل حبیب محمد وبارک وسلم میٹھے میٹھے سن بھائیوں یہ حکایت تائس خاجہ کی چوکھٹ دہلی شریف کی ہے اس میں تاجدار دہلی حضرت سیدنا خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی نمایاں کرامت ہے جبکہ میرے اقا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی یہ کرامت ہی ہے کہ قبر انور والے کمرے میں قدم رکھتے تھے تو انہیں ڈھول باجوں کی آوازیں سنائی نہ دیتی تھیں اس شکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بل اگر مزارات اولیاء پر جو غیر شرعی حرکات کر رہے ہوں اور ان کو روکنے کی قدرت نہ ہو تب بھی اپنے آپ کو اہل اللہ رحم اللہ تعالی کے درباروں کی حاضری سے محروم نہ کرے ہاں مگر یہ واجب ہے کہ ان خرافات کو دل سے برا جانے اور ان میں, ان میں شامل ہونے سے بچے بلکہ ان کی طرف دیکھنے سے بھی خود کو بچائے وبارک و وسلم الحمد تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدری انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کُرنے گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا ہر استند بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا, اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی, کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ اللہ, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو ایم ایم ایم امین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آئیے آخر میں ہم سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں الرحمن الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السماوات والارض في ما في من ترى في خلق رب العالمين تفاوت فارجعوا البصر هل ترون منها فتورا ثم ارجع البصر كواتين ينقلب وليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد, ولقد زينا السماء الدنيا بمطابح وجعلناها, وجعلناها وجعل رجوا للشياطين وأعدنا لهم عذاب السعيد وللذين كبروا بربهم عذاب جهنم وبيت المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوجا فألهم خزنتها ألم يأتوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكسبنا وكنا لا نسأل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلام كبير وقالوا قالوا لو لم نسمع وننقل ما كنا فيه اصحاب رعي فتعرفوا بالذنب به فصفوها الصنيع بالسرير ان الذين يشعون ربهم بالغيب لهم اخرتهم وما اكذبين واسرهم قولهم افيجروا به انه وليهم اذا ذاق الصدور الا يعلمون الخلق وهو هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ وَأَنزَلَ مِنَ, رسله وإليه من في السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَا يَشَاءُ كَثِيرًا مِّنْ عِلْمٍ وَمَا هُوَ بِقَائِمٍ بِشَيْءٍ ۚ فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نزيل أولم يروا إلى قوة قوةهم صاد ما يحبكم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي وجواً دل لكم ينصركم من دون الرحمن إذ كافرون إلا فيه أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك بسطة بل لتجوكم يعدهم ونوانون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 صادحين. إنما لمن يعرض الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا سلفة أسلحة وجوه الذين كفروا وظين هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهل جني الله ومن ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ومن نابه وعليه كلا فسبع لغون من هو في ظلال من مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ظورا فمن يأتيكم بما حبیب ارد آپ ارشاد فرمائیے کہ پچھلے دن آپ کی حاضری نہیں ہو سکی مدرسے میں خیریت تھی جی ہمیں مجبوری گھر کی شفٹنگ کی وجہ سے ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت تھا فرمائے جی حضرت یہ ہمارے بھائی بھی حضرت اور آج سے اگر چوک درد کی ذمہ داری قبول آئی دعا رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب المصطفى وطفل مصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نماز با جماعت تقدیر الا کے ساتھ سب اول میں ادا کرنے والا بنا دے سچا پکا عشق رسول والدین کا فرما بردار کر دے ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما جتنے اسلامی بھائی یہاں حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین سب دعا میں جو شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدم بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما آل آل دیں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں موساتیں برکتیں نصیب فرما آل آل یا اللہ, اللہ سب کی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما شیخ طریقت امیر سنت کے علم میں عمر میں عمل میں وسعتیں برکت نصیب فرما ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم اور دائم فرما جو انہوں نے ہمیں مدنی کام عطا فرما اس پر عمل کی کوشش عطا فرما چوک درس پابندی کے ساتھ اسکام بھائی نے دینے کی نیت کی اللہ انہیں برکت عطا فرما ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گمبد خضرہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما جنت المقیم مدفن نصیب فرما الفردوس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما جس کسی نے بھی دعا کے کہا کر دے پوری آرزو قصو مجبور کی ان صلی اللہ علیہ وسلم, یا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم السلاتم السلام علیہ وسلم آل سبحانك رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله يجئ يا ذو طالب